من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تكذبوا فقد كذب الرسل من قبلك جاؤوا بالبينات جاؤوا بالبينات والذبر والكتاب المنير سبحان الله اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسایہ کریمہ کے اندر کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کو ورثا یعنی علماء کو تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعین کا ضبو کا حبی پیارے اگر یہ آپ کی تکذیب کریں یہ آپ کو کہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں فقد کلزول قابل کا تو یہ بات کو نہیں ہے یہ لوگ بھی بولی بول رہے ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہ سب کو ان کے دور کے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو جاؤ بال بلینات بہت زبر کتاب حالانکہ وہ موجزات لائے تھے بس زبرے اور صحیفے کتابیں زبور شریف وہ کتابیں لائے تھے بل کتاب المنی اور روشن کتاب لائے تھے کتابیں لائے تھے دلائل تھے موجزات تھے سارا کچھ تھا ان کے پاس تو انہیں بھی انہوں نے یہی کہا آپ کو بھی وہی کہہ رہے تو آپ پریشان نہ ہوں آپ تسلی رکھیں یہ ذہن میں رہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے پچھلے امبیا کا قصہ سنایا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے جی اور اس آیا مبارک کے اندر علماء جو ہیں نا ہاتھ چلنے والے ان کے لیے بھی نصیحت ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھیں تنبیہ سمجھ لیں تسلی سمجھ لیں جو بھی ہو کہ فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ وسلم کا بارے کہتے ہو اگر اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کا وارث اور خلیفہ کہتے ہو تو پھر اگر تمہیں وہ فوائد ملیں گے نا رسول اللہ علام کے نائب ہونے کے آک علیہ صاحب السلام کے خلیفہ ہونے کے آک علیہ السلام کے وارث ہونے کے وہ فوائد اگر تمہیں ملیں گے تمہیں لوگ تمہاری عزت کریں گے تمہارے ہاتھ چنے گے یہ فوائد تمہیں ملیں گے تو پھر اس کے ذمن میں جو تکالیف آنے والی ہے وہ بھی پہنچیں گی ایں گرام مصع السلام کو اگر مقام ملا ہے تکالیف ہی تو اٹھائی ہے انہوں نے کہ نہیں اٹھائی جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ تکالیف جو ہے نا آسانیاں آسانیاں ہمیشہ وہ مصیبتوں کی کندوں پہ سوار ہو کے آتی ہے مصیبت آتی ہے تو آسانی آتی ہے ایسے ہی جیسے بچہ پڑھتے پڑھتے کتنی محنت کرتا ہے راتوں کو جاگتا ہے رشتہ داروں کو ملنا چھوڑتا ہے دائیں بائیں سارا کچھ چھوڑتا ہے پھر جا کے وہ بنتا ہے یا جناب جو بھی دنیا کا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تب اسے میسر آتا ہے تکالیف اٹھائے گا تو کچھ نہ کچھ پائے گا وہ نہ نہیں پا سکتا یہ دونوں چیزیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا گرم بیا کرام علیہ اسام کا وارث اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر وہ فوائد اگر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عزت اور مقام چاہتا ہے کہ وہ مل جائے اسے آخرت کے اندر رب ربت بار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بن جائے تو پھر وہ بغیر تکلیف کے نہیں مل سکتا اگر دنیا کا عہدہ اگر بغیر تکلیف کے نہیں حاصل ہو سکتا تو پھر یہ تو اتنا بڑا عہدہ ہے رسول اللہ کے نائب ہونے کا امام علم علیہ شام کے خلیفہ ہونے کا یہ ہوتا اسے بغیر تکلیف کا کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج کل بہت سارے پیروں نے اور مولیوں نے آسان راہ ڈھونڈی ہے کہ وہ فوائد تو حاصل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا اپنے آپ کو نائب کہہ کر آقا علیہ السلام کا خلیفہ کہہ کر آقا علیہ السلام کا جان نشین کیا کر آقا علیہ السلام کا وارث کہہ کر فوائد حاصل کر رہے ہیں اور آگے جو کام کرنا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا حبیب کیا رہے یہ جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے نا یہ صرف آپ کو نہیں آپ سے پہلے بھی نبیوں کو پہنچی ہے جس جس نبی نے بھی آ کے پکاؤ دیا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے تکلیف پہنچی ہے تو آج بتائیں آپ ان کو دیکھیں ان کو تو خود اندازہ یہ تو انہوں نے انبیاء کرام علیہ صاحب السلام جب وکلم حق ہے کوئی ایک نبی بھی بغیر تکلیف کے دنیا سے نہ جائے اور یہ پیر زندگی ساری جناب دس کی دس گھی میں اور سر کڑائی میں اور زندگی ساری موج میں کوئی کبھی ان کو تکلیف نہ آئے کبھی ان کو کوئی بندہ اس بات نہ کرے تو بتائیں یار پھر انہوں نے پیغام حق دیا ہی کہاں ہے آخر اب بتائیں نا پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت ہو جائے اور یہ نائبان رسول جو ہیں یہ سکون سے بیٹھے رہے تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نائب رسول حقیقت میں نہیں ہے یہ کچھ اور ہی ہے ہاں یہ ذہن میں میرے پکا مسئلہ ہے اللہ و تبارک و بتا نے نیشا فرمایا حبیب پیارے یہ بات نہیں آ پہلے بارے بھی یہی کرتے رہے ہم بھی آئے گرامر کے ساتھ آپ کے دور کے بھی یہی کر رہے ہیں کیا امت مطلب تک جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے برسا کے خلاف اس طرح کریں گے وارثین کے خلاف آپ کے خلفاء کے خلاف جو کریں گے اس طرح دعوت حق دینے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے حبیب کریں یہ اعلان میری طرف سے فرما دیں کلو نقص مرنا ہے سب نے مرنا ہے ہاں پھر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے وہ رقم یوم قیاما میں ہم پھر قیامت والے دن اجر دیں گے پھر قیامت والے دن تمہیں اجر دیں گے تو پورا پورا ہی دیں گے فلام ہاں کوئی کل میں ہاتھ کیا ہے کہ تکالیف اٹھاتا رہا اسے سواب پورا پورا ملے گا کوئی تکلیف دیتا رہا کل میں ہاتھ دینے والے کو اسے بھی پوری پوری سزا ملے گی تو وہ کہنے کا بھی عجر ملے گا تکالیف اٹھانے کا بھی اجر ملے گا اور جو بندہ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا حق کے خلاف کھڑا ہوا تھا حق کی مخالفت کے بھی اسے سزا ملے گی اور اس عالم دین کے خلاف اسے تکلیف دینے کے لیے اسے سزا الگ سے ملے گی اب بتائیں بھائی رب رفتبار کو نے شاہ فرمایا جی دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے اللہ اکبر فمن ضح ذہن نعرے جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا بعد خل الجنت اور جنت داخل کر دیا گیا فقد فاضا کامیاب تو وہ ہوا <تصفح> ہاں فقت فاض اللہ تعالیٰ میں پکی پک بات ہے وہی وہ کامیاب ہوا ہے ومل حیات عبدلیا ومل حیات عبدلیا اللہ متعل ہاں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ہے ہی دھوکے کا سامان دنیا کی زندگی کیا ہے دھوکے کا سامان ہے یہ دھوکے کا سامان جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جائے باہر جناب بڑی زبردست پیکنگ ہو کسی چیز کی زبردست ایک ڈبہ ہے اس کے اندر جناب بڑے خوبصورت کر کے پیک کیا اسے بند کیا اسے سیل آپ اسے جناب بڑے خوش ہو کے لیتے ہیں جب گھر آتے ہیں تو اندر سے جناب ردی چیز نکل آتی ہے ناپسندیدہ چیز کو ریت بھر دیتا ہے کوئی مٹی بھری ہو وہ جناب بندہ لے کے آئے تو کیا کہے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے دھوکا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی جیسے کوئی بندہ سانپ کو دیکھے سانپ بڑا خوبصورت ہوتا ہے منقش ہوتا ہے نا سانپ کیسے کیسے اس پہ جہاں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں بڑا شاندار لگتا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے کوئی بندہ جو ہے نا سانپ کو اٹھا لے کہ بڑا ہی پیارا ہے اٹھا کے جیب میں ڈال لے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے اندر پوسیدہ جو زہر ہے اسے پتہ ہی نہ ہو اس کا جیب میں ڈال لے بھائی وہ جب ڈنگ مارے گا اسے جب زہر پھیلے گا پورے جسم کے اندر موت باقی ہو جائے گی تو پھر اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو زہری وہ تھا وہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا اللہ کو بتا نہیں میں پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے یہ تمہیں سوڑ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ دھوکہ ہے بندہ کماتا ہے کماتا کماتا پیسے کٹھے کرتا کرتا اتنے پیسے کٹھے کر لیتا ہے جی وہ استعمال نہیں کر پاتا گزارا وہ ادارا ہوتا ہے اللہ ہمارے یہاں میں پیر تھا جی کوٹھی بنوائی اس نے اتنی بڑی کیا حیران ہوں گے اتنی بڑی کوٹھی وہ کئی سارے کمرے بن جاتے کہتے جی ان کو گرا کے اس طرح بنا دو, بنا دو پھر کہتے اس طرح بنا دو جس دن پورا بن گیا نا جی جس دن انہوں نے لٹری مارنی تھی اسی دن پھر رخصت ہو گیا متاح الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے یہ کس چیز کا سامان ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تارنی ارشا فرمایا جی دیکھیں نہ تو فی اموالکم و علیکم اللہ و تبارک و وطار نے الرشا فرمایا ضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں تمہاری جانوں کے بارے میں ہاں تم اگر راہ حق پر چلے ہو نا یہ صرف اور صرف خطاب انہیں ہو رہا ہے جو غلب دین کے لیے کام کرتے ہیں جو دین کے غلبے کے لیے دین کے علاقے کے لیے یعنی اللہ کلمت اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے کیونکہ پورا آپ دیکھ لیں پیچھے سے جو مضمون شروع ہوا ہے اللہ تبارک کو بتانے میں فینکت نبو کا فقط کچھ ابھی پیارے آپ کے ترجیح کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی یعنی کہ یہ بیان جو ہو رہا ہے سارا دایانے حق کے بارے میں ہو رہا ہے دول بہ دن کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بھی آئے کہ کلیمت اللہ ہی اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے بس اللہ کا کلمہ اونچا ہو باقی کفر کا کلمہ مغلوب ہو جائے مقہور ہو جائے مجمور ہو جائے رقت بارک مطالعہ کا کلمہ اونچا ہو جائے تو یہ بیان جو ہے سارے کا سارا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو کلمہ حق کہنے والے ہیں دینی حق کے قلمے کے لیے کام کرنے والے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے رقط بارک وطالعہ تمہاری ضرور ازمائش ہوگی تمہارے مالوں کے بارے میں بھی اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی تمہاری ازمائش ہوگی تم حق کہہ رہے ہو نا یہ تمہیں ازمائش آئے گی بتائیں بھی کہنے والے کو کبھی ڈرایا جائے گا دھمکایا جائے گا مال کبھی لٹا جائے گا تھا نا کل میں دو بار آتے تھے پولیس والے سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے وہ پھر کیا دیتے ایک بار آ کے منگے لے جاؤ میں نہیں منگنا چھوٹے بتائیں کل میں ہاک کہ آئے پتا نہیں دیکھیں اللہ تبارک فرمایا وہ جی کر دیا فلان نے کہہ دیا میں مر گیا لٹیا گیا آپ ہمارے ساتھ ہی کھڑے نہیں ہوئے اتنی باتیں کی انہوں نے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ بندہ اونٹوں کے ساتھ یاری لگائے جو دروازے کا مل تو مورچے رکھے اونٹ والوں کے ساتھ یاری لگائیے تو وہ بات جب آئیں گے تو اونٹ ساتھ لے کے آئیں گے جب اونٹ لے کے آئے دروازہ آپ کا نیچا ہو ہے دروازہ نما لگا ہوا ہو تو وہ تو اونٹ تو بڑھ کے اندر سے دروازے کو کھیر دے گا پاڑ دے گا دروازے کو تو بھائی اگر ان کے ساتھ یاری لگانی تو دروازے کیسے رکھو اگر ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نہیں دروازے اونچے کر سکتے تو یاری لگاؤ آپ نہیں اٹھا سکتے تو پھر نہ چلو اس راہ پر کس نے کہا چھوڑ دو آپ کام ہے حضرت صحیح جلال الحلہ جو تھے نا بریشی پڑ گئے تھے بہت بڑے محدد تھے آپ نے ایک علاقے میں بھیجا مؤ واپس آیا وہ کہنے لگا جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا میرے ساتھ ہو گیا اب میں وہ کمی نے کہا کس نے تھا اس رات پہ چل اگر تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا تجھے کہا کس نے کہا جی بڑی تکلیفیں لی انہوں نے کہا کہ آرا چلایا انہوں نے تجھے پر چیخیں کس چیز کی ابھی سے تو پانی چھوڑ گئے اتنا جلدی گھبرا گیا تم اندازہ لگائے جی اللہ تمہارے مالوں کے بارے میں بھی تمہاری جانوں کے بارے میں بھی تمہاری ہوگی، تمہاری جائے گا. وَالا من اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہودی اور نصرانی ان سے بھی تم باتیں سنو گے وہ بھی تمہارے خلاف باتیں کریں گے کہے گے تمہارے بارے میں اور فرمایا وام الدین اشرق ازن کسیرا اور مشرق جو ہے وہ بھی بہت ساری باتیں تمہیں کریں گے مشرق بھی کریں گے یہودی بھی کریں گے نصرانی بھی کریں گے کافر لوگ سارے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے قبل کل میں تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہودی بھی کھڑے ہوں گے نسرانی بھی کھڑے ہوں گے اور سے بھی تم بہت ساری باتیں سنو گے ازمائش ہوگی تمہاری تمہاری جان کی بھی تمہارے مال کی بھی باتیں بھی سنو گے تم بہت زیادہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا وہ ان تصویر اگر صبر کرو میرے حال تو ہی پا دیتی وہ ان تصویر صبر بھی کرو ساتھ مرتقی بھی بنے رہو یہ دو چیزیں آپ تبارک و تعالی نے فرمائیے ان کے معاملے میں میں کہ کیا ہوگا مال کے کی... تمہارے مال جو ہے وہ بھی لوٹے جائیں گے ٹھگے جائیں گے تمہارے گھروں میں بھی قبضہ کر لیں گے تمہارے ادارے بھی چھین لیں گے وہ ہیں نے چھین تھا السلام سے نماز تک نہیں پڑھنے دی گئی جناب مست میں رب کے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی ربت مارک بتا یہ ہوگا تمہارے ساتھ وہ ہوا گھر تک چھین لیے کرام لے کے اکال کے صحابہ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گیا پھر کسی مشرقی نے قبضے کر لیے جی دادوں پہ قبضے کر لیے پکڑ لیا انہوں نے کہا دیکھو بات میرا مال پڑا ہے اگر کہ بتا دو مال پڑا تو سارے کا سارا دے دیا انہوں نے کہا سن سامان کی بار گانا پہنچنا میرے لیے یہ بڑی عجرب والی بات ہے میں مال کا کیا کروں گا بتا ایک چیز ان کی چھین لی ہے مدینے میں آ کے انہیں تکلیفیں نہیں گھر ان کے ہر چیز ان کی حضمان غنی ردی اللہ تعالیٰ کو سگے چچے جناب چٹائی میں لپیٹ کے ناک میں دھواں حضرت عثمان غنی کو اتنا بڑا تاجر اتنا بڑا امیر بندہ ہے جب کل میں پڑے رسول کا تو سگا چٹائی حال کر یہ تو بھائی تکالیف آئے گی اگر آپ آپ کے راستے کو بنا رہے ہیں تکالیف آئیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رسول علیہ شام کی غلامی کا دم بھرے اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور تکالیف لائے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا حق کہ آپ بس رسول علام کا دین سچا بیان کر کے تو دیکھ آج پورے جہاں بھی چلے گئے آج رسول اللہ علیہ اللہ کا سچا دین جو ہے وہ چھپائے بیٹھے جان بوجھ کے موری بیان نہیں کرتے دین کہتے نہ بیان کرو نہ کوئی تکلیف آئے آپ چلے پوری دنیا میں کتنے کتنے ملک ہیں پورے کے پورے ملک کے موڈ میں چپ بیٹھے ہوئے بیان نہیں کر رہے کہتے حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے حالات خراب ہو چکے یہ ہو جائے گا بل ضالج رفت رب کو بتا نے بعد شاہ فرمایا قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے ہیں تو ان سمجھ کیوں نہیں آتی یہاں یا گری منتخب رفت بارے کو بتانا کیا فرما رہے سیدھا خطاب حق تنخواہ ہوتی ہے حق نہیں کہتے کہ چھٹی نہیں کرا دے بتائیں گے ازمائش تو آئے گی تمہیں مال کے بارے میں ازمائش आएगी گی نہ تم لوگ تمہاری ازمائش ہوگی اب جو بےچارا دس ہزار کی خاطر پندرہ بیس ہزار کی خاطر وہ جناب اپنے آپ کو, آپ کو جناب رسول اللہ علیہ کا نائب کہتا ہے ایک صبر کرنا دوسرا منہ تک ہی بڑا رہنا کرنا بس اللہ تبارک نے خود فرمایا میں دیکھو فَإن من عزم یہ کام ہے بڑے والا بڑی ہمت والا کام ہے حق بھی کہو تم میرے حبیب علیہ صاحب شام کے جان اشین اور خلیفہ بھی بنو تم پہ تکالیف بھی آئیں باتیں بھی کریں یہودی بھی ہوئی بھی مشرق بھی مشرق بھی, بھی باتیں کریں گے اب دیکھیں جی یہاں تین باتیں ہوئی ہیں چوتھا تو کوئی بندہ ہی نہیں مسلمانوں کے خلاف کسی دائی کے خلاف بات کرنے والا لیکن یہاں پہ آپ کو بہت ملیں گے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے بھی کہیں گے فلاں کر رہا تو فلاں کر رہا تو فلاں کر رہا تو بس یہی بکواس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس है یہی بات اور کچھ بھی تعمیری کام ان کے خاتے میں ہے نہیں پکڑنی ان ذریعوں نے قسمت چلو تمہاری قسمت میں نہیں ہے یار قسمت رب سے مانگ لو یہی رب سے مانگ لو مولا ہماری قسمت میں لے کر دے ہم بھی کوئی رسول اللہ کے دین کی خدمت کر جائیں شتابیاں کر دیا بیٹھ کے گھر میں کوئی کام نہیں ہے تعمیری اسی طرح کی بات تمیریاں کرتے رہنا رقت بار کو بتا رہے میں آگ میں رنگ تم نے کیا کرنا کیونکہ دیکھو جی اگر دائی جو ہے نا وہ ان کے پیچھے پڑ گیا ان کو صفائیاں دینے لگ گیا ان کو جواب دینے لگ گیا تو کام تو پھر رہ گیا کام تو پھر نہیں ہوگا کام تو تب ہی ہوگا جب وہ اپنے کام سے کام رکھے وہ کرتے رہے تم کرو کرو تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا وہ کہتے کہنے لو جو بھی کہتے ہیں کہنے لو مجھے کئی سارے بندے جگہ گئے تو فرانا مولوی کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا نہ کبھی خود جواب دیتے ہم نہ کسی کو جواب دینے کی اجازت دیتے کوئی پوچھے بھی صحیح تو منع کر دیتے چھوڑو جاتے کیا جواب دینا اسے جو کچھ اس کی قسمت میں تھا اس نے وہی کیا ہے سبحان اللہ, اللہ،, اللہ، لوگوں کی یہ بھی قسمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قسمت میں کیا لکھ دی کسی کی قسمت میں کیا لکھ دی ہے ایک قسمت میں کام کر لکھ دیا ہے ایک قسمت میں جناب نہ حق مخالفت لکھ دی ہے اس کی قسمت میں وہ اپنی قسمت کا کام کر رہے ہیں <makes teşekkür Artist> اپنی قسمت کا کام کر روٹی قسمت میں لکھی ہوئی ہے کام لکھا ہے نا قسمت میں تو پھر <makeslide> تم نے سبر کرنا تم نے جواب نہیں دینا اور پرہزگار ہے نا بات کرے تو چپ کر جائے رفتال یہ ہے بڑی ہمت والا کام کیوں کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسی باتوں میں آگے لوگوں کی باتوں میں آگے من چاٹ جاتے ہیں من چھوڑ بیٹھتے ہیں لوگوں کو جواب دینے لگ جاتے ہیں پھر اپنا کام جس کام کے لیے وہ جوتے ہوتے ہیں نا وہ کام رہ جاتا ہے ان کا پھر یہ نہیں کرنا دو بات نہیں کہیں گے تینوں میں سے کسی کو جواب نہیں دینا تم نے تم نے اپنا حق کا جو پیغام ہے اس سناتے رہنا اللہ تبارک فرمایا یہ پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آمبر نمبر 183 میں کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس رسول کو مانے جو ہمارے سامنے قربانی کھڑی کرے اور آگ آئے اور اس کو جلا دے ہم میں سے اس رسول کو ماننا اگر آپ یہ کر کے دکھا دے تو ہم آپ کا کرما پڑھ لیتے ہیں اللہ تبارک و نے ان کا جواب دیا جواب کیا ہے جی کی اللہ اکبر کبیرہ یہ صرف جو ہے نا جواب انہیں نہیں ہے یہ ہمیں بھی حکم ہے اس میں میں آپ واضح کرتا ہوں اس بات کو اللہ اتبار کو بتا نہیں بھائی اللہ علیہ ندین اللہ اللہ سے بلا تک تم مونا اللہ تعالیٰ نے تو عہد ان سے یہ لیا تھا جن کو کتاب دی گئی یہ نسرانیوں سے اللہ تو بجین سے تم نے کتاب لوگوں کو بیان کرنی ہے ولا تک اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کو نہیں چھپانا تم نے یہ کہا تھا یہ آتا ان ان کے موریوں کے ساتھ ان کے لبیوں کے ساتھ ان کے جو مربی ہیں ان کے ساتھ یہی یاد تھا رفتار نے یاد لیا تھا وہ یاد نہیں تھا کہ تم نے اس نبی کو نہیں ماننا جو تمہارے سامنے جناب قربانی کو آگ لگا کے نہ دکھائے یہ تو آج تھا ہی نہیں یہ تو ان کے ساتھ بات ہی نہیں تھی آج تو یہ تھا ان کے ساتھ کہ تم نے کتاب میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ لوگوں کو بیان بھی کرنا ہے اس میں سے چھپانا بھی کچھ نہیں ہے تم نے یہ ہوا تھا ان کے ساتھ وہ تھا آج یہ ہوا تھا ان کے ساتھ فلا باز ہو ورا ضہور تو انہوں نے رب تارا کے اس آد کو افا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا پیٹ کے پیچھے پھینک دیا پیٹ پیچھے پھینکنا مطلب یہ, आلो یہ आلो है. है. है. ایک محاورہ ہے یہ ایک محاورہ ہے مطلب یہ ہے کہ اسے بندہ جو ہے نا درخور اتنا نہ سمجھے اسے قابل عمل نہ سمجھے اس پر عمل نہ کرے اللہ تبارک قلیلا اور انہوں نے اس کے بدلے میں بہت تھوڑا مال خرید لیا فبی سرمایستر ہوں کتنا برا سودا کرنے والے ہیں <تصفح> پیسے لے کر نے رکھتا رہا کہ احکامات بدلے ہیں اب دس ہزار روپے تنخواہ لے کہ انہوں نے غالب جی مجھے لگایا اپنے ہاں امام انہوں نے کیا خوبی ہے اس نے کہا رسول اللہ کا دین بیان نہیں کروں گا سچا ہاں <تصفح> <تصفح> یہی خوبی ہے مجھ میں مجھے ڈی ایچ میں لگا دیں ڈیفینس میں لگا دیں امام مجھے بیر میں امام لگا دیں یہ آپ کیا کریں گے جو آپ کہیں گے وہی وہ کہیں گے ہم جو آپ کہیں گے وہی وہ کہیں گے جو تقریر وہ کے وہی پھر مولوی ان کا ہوتا ہے خاص وہ تقریر لکھتا ہے ان کا منیجر جو ہوتا ہے اس کے پاس تقریر جاتی ہے مینیجر وہ تقریب پڑتا ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جس میں رسول اللہ کے دین کی بازاہ ہوتی ہے ہاں ٹھنڈی میٹھی باتیں جو ہے نا وہی بیان کرتے رہو بس اس کے علاوہ کوئی بات بیان نہ کرنا کیونکہ لوگوں کا مزاج نہیں ہے لوگوں کے مزاج میں جو ہے نا کفر آ گیا شرک آ گیا بے دینی آ گئی ہے لبرلزم آ گیا سیکولرزم آ گیا اس لیے رسول اللہ کا دین برداشت نہیں کر سکتے وہ بیان نہ کرنا یہاں ہاں یہ بیان کر دینا درخت لگانے کے اسلام میں کیا فائدے ہیں جی ماں کی شان کیا ہے باپ کی شان کیا ہے بس یہ باتیں بیان کر دینا باقی اس کے علاوہ یہ نہ کہنا ادھر میں حضور گئے تھے تو کیوں گئے تھے بدر میں حضور گئے تھے کیوں گئے تھے آکلے شام کا جب مثال ہوا گھر میں کتنے قسم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی یہ باتیں نہ کر رہا ہمارے یہاں نہ یہ لوگوں کا مزاج نہیں ٹھیک رہا مزاج لوگوں میں بدل چکا یہ باتیں نہیں کرنی یہاں بتائیں گے اللہ و تبارے نے بتانا فرمایا جی دیکھیں لا تحسبن الدین یفرون بیما یو مدو بمالم یفالو فلاح تحسب میں <تصفيق> کہ تم انہیں گما نہ کرو جن جو خوش ہوتے ہیں ایسے کاموں پر بما اتو ہیں <تصفيق> جو انہوں نے کیا ہی نہ وہ کوئی کام نہ یفر <تصفيق> خون بیما طبیبونا <عطو> یح مدو میں <تصفيق> کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایسے کام پر ان کی تعریف کی جائے جو قانون نے کیے ہی نہیں ایسے کام پر ان کی تعریف کی جو کام کیا ہی نہیں <تصفح> یعنی بندہ جو ہے وہ مجاہد اسلام ہے اسلام کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں بولا لکم کیا لگا ہوا ہے مجاہد اسلام بندہ کاغذ ملت ہے زندگی ساری کبھی جہاد کی بات نہیں کی اوپر سے جہاد کی مخالفت کی ہے لکم کیا ہے غازی ملت رسول اللہ علیہ کی گستاخیا ہوں کھلے دل کے ساتھ کھلتا رہے کھلے دل کے ساتھ وہ گستاخیا کرے حکمران کو یہی طریقہ تھا اللہ تعالی نے اپنی تعریف پسند کرتے جو کام کیا نہیں اس کام پر تعریف پسند کرتے آج ہمارے ہاں یہی حال نہیں سنت ہے زندگی ساری عل سنت کا دفاع کیا کیا اس نے بھائی اسلام بس کیا دفاع کیا جی کی؟ نہیں جی وہ تو کچھ نہیں کیا بس دو چار جماعتوں کو لوگوں کو گالی نکال لیتا ہے بس یہی آپ کی شیر ہونے کے لیے ہے کام کیا کیا اس نے عالی سنت کے لیے یہ بھی تو بتاؤ بھائی وہ کافرا عورت تو نام اس کا غلام فاطمہ ہو ایسا کیسے فیل ہے کالا تھنک بندہ ہو اور اس کا نام نور محمد ہو نام نور ہو اس کا بھائی کم از کم تھوڑی سی ملازمت تو ہو رہا بھائی وہ کچھ تو کام ہو اس کے بعد دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تابری اور نام کیا ہے ان کے لقب کیا لگے ہوئے نمز بلک اور حیران بھی ہوتی ہے الکاو ایسے لگے ہوئے ان کے ساتھ ملت فلانا مجاہد ملت فلانا ملت فلانا ملت ایسے ملتے بنی ہوئی ساری کوئی سمجھ نہیں کام کیا ہے سنت اور کسی ایک معاملے میں اس سے ہے قائدہ لے وہ اٹھارہ سو قائدہ سننا تھا یہاں اور اتنے لوگ مفتی اعظم ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں ختم ہی نہیں ہوتے اتنے مفتی اعظم ہیں ہمارے ادھر کا فلانا مفتی اعظم ادھر کا فلانا مفتی اعظم ویسے پیر ہے ہر پیر ہر مریض جو اپنے پیر کو غور سے سماج سمجھتا ہے میرا پیر غوث سے باغ تب ایک رسالا ہے میرے بھائی یہاں کافی عرصہ پڑھائی لکھا یہاں کتب خانے میں اس میں لڑکے کلاس میں پڑھتے تھے نویں کلاس میں پڑھتے تھے نام لکھا ہوتا میں <تصفيق> یار نو حوصل بڑھ گئے اب جن کو یہ سمجھ نہیں ہے بے کو اب ان کو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے گون جی نے ان بچوں کے ساتھ بڑے بڑے لگا بلی ہے قابل میں نے کم کرنے قابل تو ہو جاتا پھر ایسے جناب روز بلّہ دماغ خراب کیا انہوں نے کرامتے سنا سنا کی یار اب بتائیں نا ابھی کرامت کرامت تو یار جنگ میں دو چار ظاہر ہوتی ہیں اصل تو بات استقامت کی ہے استقامت اصل بات ہے نا حضرت جنوب بغدادی رحمہ اللہ کے پاس نا دو بندے آئے دونوں کہنے لگے یار یہ جی حضرت راستے میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اگر کہ جنوب بغدادی رحمہ اللہ ہمیں عام کھلائے نا تو ہم انہیں بلی مان جائیں گے اگر نہیں کھلاتے تو پورا ولی نہیں مانتے اور جن بغدادی رہنے اللہ کے پاس پہنچ گئے جی آ کے بیٹھے آپ نے نہ فرمایا خادم کو یار آم لے آوے کہنے لگے ادا تو بن گیا بلی آم منگوا لیا اگر ہمیں کھلایا تو پھر پورا ولی بنے گا نا آپ میں انہوں نے آم منگوا کے رکھ لیا آپ نے فرمایا یار باپ یہ ہے نے بغدادی رہنما فرمانے لگے بات یہاں نا ایک بندہ تھا اس کے پاس گدہ تھا کیا تھا ہوتا اس کے پاس گدھا تھا تو وہ اس کے پاس انگوٹھی تھی اس کی اپنی وہ انگوٹھی اتار کے نا لوگوں کا مجمع لگتا تھا پہلے گدھے کی آنکھیں باندھتا آنکھیں باندھ دیتا انگوٹھی مجمے میں سے کسی بندے کو دے دیتا گدھا بغیر آنکھ کھلے اسی کے پاس جاگ کھڑا ہوتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی اس نے کہا کہ اب میں تمہیں آم دیتا ہوں تو میں گدھا بنتا ہوں کیا بنتا ہوں کیونکہ یہ کام تو گدھا کر رہا ہے اگر نہیں دیتا ہوں تمہاری نزدیک بول بنتا جو جس کام کو تم میار قرار دے رہے ہو ہے اگر میں وہ کر کے دکھاتا ہوں تو میں گدھا اور میں دونوں برابر ہوتے ہیں ٹھیک گدھا جو ہے وہ بھی یہی کرتا تھا है? آنکھ بند ہے اس کی اس کے مالک نے انگوٹھی دے دی سو بندوں میں سے کسی ایک بندے کو گدھا جنات چلا اور اس کے جا پھڑا ہو گیا اس کے پاس انہوں نے کہا یہی کام تمری طرف سے میری طرف یہ امید لگایا ہے اگر آم کھلائے تو بھلی ہے نہ کھلائے تو بھلی نہیں آج لوگ اسی لیے بھی ہیں بزرگوں کو جی میں گیا میرے دل میں خیال ہے میں یہ کھاؤں پیر سامنے نکال کے دے دیا آپ پیر دقل میں پڑ کرامت کرامت ہرتائی میں بندہ ہے مریدوں لیے بیس سال رہا جانے لگا میں کہا میں آیا تھا آپ کے بہت ہو جاؤں آپ کے ہاتھ پر لیکن وہ کرامت نہیں دیکھی میں یار استقامت دیکھی ہے <سنف> اللہ کریے وہ تو دیکھی ہے. میں, بیس سال میں حضور کی سنت کی مخالفت دیکھی ہے کہا نہیں دیکھی. میں یہی استقامت کرامت سے بڑی ہوتی. <سنف> اللہ کرامت دیکھ دی کے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولی جو ہوتا ہے نا اپنی کرامت اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عورت اپنے خاتے کپڑے چھپاتی ہے <سنف> یہ <بتائیں سنف> کرامت کیا ہے کرامت کا انکار نہیں ہے لیکن کرامت دیکھ کے یہ استدار بھی ہو سکتا ہے کوئی شہ ہوتی ہے اور تم لوگ سارے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے جا رہے رفتار کو اتارے رشا پر میری یہ ایسے کاموں پر اپنی تعریف کرواتے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہی نہ ہو جو کام انہوں نے ہی نہ ہو رفتار کو بتا رہے میں تم کبھی گمان نہ کرنا کہ چھوٹ جائیں گے یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے کبھی گمان ہے نہ کرنا حضرت سیدنا امام اے رہے علوم میں شاہ پر بات ہے جو بندہ ولی نہ ہو دعویٰ کرے ولی ہونے کا اس کے کافر ہو کر مرنے کا خطرہ ہے ہاں نہ ہو ہونے کا دعویٰ کافر ہو کر مرنے کا خطرہ ہے اتنا بڑا دعوت کر دیا تم نے اور تھوپ لیا تم نے رب کی ذات پر جھڑ من شروع کر دیا تم نے تو اتنی بڑی بات ہے لیکن آج دیکھیں آپ جتنے بھی عامل بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے ملا کے دعوے دار اللہ اکبر کبیرہ یہ نہ ادھر مسجد ہے نا ادھر یہ نہ ست ولینے مدینہ اس مسجد کے ساتھ جو پلاٹ پڑا ہوئے یہاں ایک پیر آیا تھا کوئی چکوال کیا مست وار کلندر محمود مستوار کلندر پی رہے ہے یہ کلندر آپ کے دل میں میں گیا تو بس آپ بخشے بس ہاں تین دن آپ جو ہے نا ہمارے چیلے میں آ کے بیٹھے آپ بخشے جائیں میں نے کہا بخش کی چٹیں جنت تو ایسے بانٹ رہے ہیں حضرت صاحب جیسے انہوں نے کچھ پلاٹ بک کروائے ہوں اپنے نام اسی میں سے کاٹ کاٹ کر دے رہے ہیں اللہ و تبارک آج یہ ٹھگیاں کر رہے ہیں یہ جو لوگوں سے پیسے مار لیتے نا اس طرح کر لیتے ہیں تو بعد میں بیٹھے سوچ لیتے ہیں یار بتاؤ کیسے ٹھگی کی ہے ہم نے کیسے اسے پھنسایا ہم نے کیسے پٹ ڈالا ہے اسے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ اللہ و تبارک کو بتا نے فرمایا کہ جو کام تم نے نینا کیا اس پر تعریف چاہتے ہو تو آج تو چلو تمہارا لگا ہوا ہے جو بھی سمجھو داؤ لگا ہوا ہے مکر کر رہے ہو چلاکیاں کر رہے ہو لیکن رب تعالیٰ کے عذاب سے تو نہیں بج سکتے من رب کے عذاب سے نہیں بج سکتے و لم عذاب العلیم اللہ تبارک و وطالیہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہاں ولی اللہ کچھ سما بات حقیقت میں زمین و آسمانوں کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے و اللہ شہین قدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شہر پر قادر ہے کا Thank <laughs> you.